أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وفي مقام آخر وثوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم صل بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وق الله رسوله النبي الكريم الامين سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل عليه وسلم تسليما سبحان الله ذوق شوقنا بمحبتنا على الصلاه والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والصلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين برادر مکرم ادرت علامہ مولانا کھبلا شمسی صاحب امام مسجد حازہ دیگر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزہ نگر میں خالق کینات الحمد وصلا را قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ شریف کے اندر عقیدت اور محبت کا نظرانہ پیش کرنے بعد مسکینانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی جل ہو ہر شرف اتنے توں اپنی رحمت دی دعائے میں پناہ نجات اتا فرماوے او ہدایت اطا فرماوے جس کے بعد گمراہی نہ ہو اور اس توبہ کی توفیق اتا فرمائے جس کے بعد گناہ نہ ہو بیس ذرا گھٹ کرو یار سمجھ بیس تھوڑا جہا گٹ کرو خالق مالک لا جل شریف جلادہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اسانوں زندگی کے اندر و بخیریت عظیم رات للت القدر شریف نصیب فرمائی تش انڈیا لو محفل شریف کے دے اہتمامات دے اینی محنت لیں کیتی نہیں کی ہونی جن میں اج دے موزود محنت کیتی کوشش گا نمیاں نویلیاں روایات سنو اور سحاستا شریف دے بچوں پہلا مقام بخاری شریف د اس طرح مسلم شریف بخاری اور مسلم دی روایات نار اور آیات بہیے نارتنا جناب دے سامنے جس موضوع سے کلام کرانگا اس دا عنوان ہے فضائےلے شب قدر فضائے للت القدر اور للت القدر میں توبہ کا حکم ایو نہیں ہی جو ثابت کرانگا کہ اس رات نو ہر مومن مسلمان نو تعبہ کر حکم یعنی میری تقریر دے دو پہلو نے ایک پہلو للت القدر دے فضائل اور دوسرا پہلو صحیح توبہ شرائط نال توبہ دا بیان ابھی تھی سنتے رہتے ہو سنتے رہو گے لیکن محدثین دی رائے نال توبہ شرائط نال بیان کروں گا بلا تمہید اور بغیر انتظار کرائے سب تو پہلے دساں گا کہ شب قدر یہ اختلاف ہے تاریخ دے اندر تاریخ کہ ایک کیڑی رات نو ہوں کیڑے مہینے حدیث دو آ پھر اس بعد یہ فضیلت بیان گا فضیلت بعد پھر توبہ بیان کرضیلت اس واسطے تاکہ تھوڑے دل موم ہو جان اور دل مومو ہو جائے تو پھر اتو تو سٹ لگے پھر چس آئی اس توبہ کا مدعا اپنا سب تو پہلی ادیس میں مشکات شریف دے وچ دشکات والیا نے یہ روایت بخاری تو لی وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوطر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري حضرت عماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں رسول کریم سے بغیر واسطے کے کہ حبیب خدا نے فرمایا تو ہر القدر لیلت ال کو تلاش کرو لیلت ال نو نبو تلاش کرو سل وترے ای کام نہیں کرنا پہلے یہ کام تو خراب ہے باقی سارے ٹھیک روکنا آگ سب جمل نے تھانو گل سمجھا دیا مت تھوڑے دل چ خیال ہو کہ قبلہ استاذی المکرم استاد اللہ مفتی فضل احمد چشتی العالی دا موقف تبدیل ہو گیا ہے یہ ہرگ سمجھا جی خصوصاً تصویر دے بارے کئی لوگ آتے ہیں اپنے درویش بھی آتے نے اپنے فون ویڈیو رکھی فردے نے فوٹو رکھی پھر حالانکہ بلا استادی بالکل الانیا فرمایا ہے کہ ساڈا جو پہلے موقف سی اج بھی وہ ہوئی ہے اتنا جی میں حرام سمجھ دے سا اج بھی سمجھ لے لیکن بندے بندے دے داتھ جیتر آ گیا ہر بندے دے ہاتھ کیمرہ آ گیا کنو کینوں روکیے لوگ بھی چوری بنا لیندے ہیں یہ مت سمجھے آ جے کہ استادوں کا موقف تبدیل ہو گیا موقف وہ ہوئی ہے تو یار کم از کم کوئی ہور کوئی غیر ہو بنا تو ان چلو پھر کوئی گل نہیں اپنا ہو پھر زیادتی کرے او نہیں چاہیے اصا اس لادن دیا ویڈیو رکھیے یا فوٹو رکھیے جدو ایک چیز ہے ہی من تو نہیں جی فرمائی اگر وقت دا امام اور وقت دا عالم کسے مسئلے دے خاموش ہو جاوے یہ نہ سمجھے جی تبدیل ہو گیا ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے وہ او حکمت اور مسلحت علماء کے ساتھ خاص ہے عوام الناس پہ واجب ہے کہ وہ شریعت کے حکم پہ عمل کرتے رہے زندہ باد توجہ ہے جنیاں رونک نے اور جن تبدیلی ویخ رہا ہو. اے میرے مرشد لجپال کا کمال ہے اور پھر میرے مرشد لجپال نے جو شیر تیار کیتا ہے اس شیر کا کمال ہے اور ان شاء اللہ, اللہ اج بھی افطاری ٹائم میں ملاقات نصیب ہوئیے زیارت نصیب ہوئی کبلا ادرت علامہ مولانا آل رسول سید براتب علی شاہ صاحب مدد العالی یہ کبلا استادی المکرم کے مایا ناز شگرد نے آپ فرما رہے سن آپ فرما رہے سن کہ جڑی تبدیلی اٹھی ہے نا یہ ان اسلامی حکومت جا کے مکے گی نشاء اللہ بزرگ کن کن اچے عزائم رکھی بٹھے نے تھوڑے بھی اویلی تھی کہ مت سمجھے اجے کہ کوئی عالم کسی مسلے سے خاموش ہے تو او مطلب ہے کہ وہ پھر گیا ہے یا انہیں اجازت دے دی کوئی کوئی حکمت ہوتی ہے جہی عوام الناس نمج نہیں آ سکتی خوات سمجھ سکتے تو جو ہے بہرحال ارد کر رہے سا حبیب خدا نے فرمایا ہے تو ہر رو لیلت القدر نو لبو تلاش کرو راتاں شلوترے تاکراتا تاک راتا منل اشرخر من رمضان رمضان شریف دے آخری عشر دیاں راتاں اشرے دیا عرض کر دیاں بعد فکا نزدیک رات رمضان ہی نہیں ہے وہ آدھے نے یہ پتا ہی نہیں پتا نہیں کہڑے سال نے کہڑے مہینے چھیک دزدیک یہ رات رمدان شریف دے لیکن بخاری بھی ادیس سنائیے ہے بھی رمدان اور ہے آخری اشرے دیا اک راتا کی نے اکی تئی پچی ستائی اور اس ادیب شریف تو اتنا پتہ لگ گیا ہے اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ بخاری شریف دی روایت ہے اور امام بخاری نے بخاری شریف کابے کی کندھ نال چیک لا کے لکھی ہے چن روشنی دے لکھی ہے اور ہر حدیث لے مراقبہ فرمایا ہے کہ سویا حدیث میں لکھن لگا رہنمائی تو ہی فرما پتہ لگ گیا ہے کہ یہ رات ہے بھی رمضان کے اندر اور ہے وہ او یار اگے تو سنیا سنائی گلان نے نا اج تحقیق نال یاد کر لو تسلی نال یاد کر لو آخری عشرہ اور آخری آشرے دیا تاقرات اس حدیث کو یہ پتا لگا ہے کہ تاقراتا دے اندر لہلت القدر شریف ہوں وہ حدیث بناواں جیڑی پتا د کہ انہ تاکڑی رات تو توجہ ہے لوکنا رکھنا سبحان اللہ وعن وعن زر ابن جباش قال سألت أبي بن كعب فقلت إنا خاك بن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال أراد لا يتكل الناس اما انح قد علم فیر و مدان وہ انہا فلاشر الواخر وہ انہا لب آئشرین سم حلف سم حلف نہ یس لیت سب آئشرین فکول تو بے شعل فکول ادا لے کر یا بل منظر کال بلایت التی اخبر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا تتلو یوم شا مسلم اس سونی سونی تب باد کی بارت دا ترجمہ سنا حضرت زر بن جبیش آپ سرکار راوی نے آپ فرما ادرت نے ادرت کی آ وہ فرما نے کہ میں آخ حضرت ابے بن قعب کہ تیرے بھائی حضرت ابن مسعود فرما نے کہ جو جا بندہ سال بھر شب بیداری کرے او شب قدر پا لوے گا سال بھر شب شب بیداری کرے او لہلت القدر قدر پاگ گا اس کو علاوہ کوئی لہلت القدر پا نہیں سکتا انہیں جدو یہ گل کیتی نا تو اگوں حضرت ہے بلکا فرما نے فرمایا کہ اللہ انہوں نے رحم فرما اللہ سے رحم فرماوے, اللہ رحم فرماوے انہ نے اس واسطے یہ گل کیتی ہے کہ کدرے لوگ پکا ہی بھروسہ نہ کر لین ایک رات دے کے توجہ توجہ توجہ, توجہ واسطے بھروسا نہ کر لیں گے وغیرہ وہ جانتے سن وہ جانتے سن کہ وہ رات یعنی شب قدر رمضان در آخری اشرے دے اور وہ ستا ایسو رات گل سما خالا فا فیر انہیں کسم اٹھائیے قسم اٹھائیے اور بغیر ان شاء اللہ آخ قسم اٹھائیے کسم چکی ہے فرما نے مینو کسما دی قبلہ قدرت دے اندر میری جان نے فرمایا وہ ستائیسویں نی جو آئے نہیں آ مزہ نہیں آ رہے ادرت بن خواب آ میں رہے تو ان پوچھا کہ تسا قسم کیوں اٹھائیے کس بنا تٹھائیے انہیں فرمایا میں قسم اس بنا تٹھائیے کہ سانو سونے نبی نے اس رات دی نشانی دسی ہے سان سونے نبی نے اس رات دی نشانی دسی ہے انہیں فرمایا کی نشانی ہے فرما نے کہ یہ سراط دا جدو سورج چڑھتا ہے تو نہیں آرا جدو سورج چڑھتا یار کرنی پکی ہے سناو تو بعد بھی تسی چپ بیٹھے ہو مسلم کی روایت ا ہنجھ لگتا جی ہوٹل سے شہری کرنا بچے ستا عسوی رات کیوں سڈے سونے نکیل نے سامان نشانی دسی ہے کہ اس رات کا جد سورج چڑھتا ہے وہ دیا کر سب ویخ لویا توجہ ہے یعنی کہ اگر صحابی نے گل کی تجربے تو بعد کیسو کی رات دا سورج ویخے ہے بغیر کرن سے چڑھتا ہے تو وجہ ہے روکھنا لاخلا سبال یہ بھی پتہ لگ گیا یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ رات ی زیادہ جڑے پکے قول نے اور اصخ قول نے اور مفتاب قول نے اس ستا عیسوی دار تو جو ہے کہ قربان جاو حضرت عمر پاک نے حضرت عمر پاک نے فرمایا او فرمایا ہو فرمایاسویں رات یا ستا عیسوی رات فرمایا ستا عیسوی رات یہ زیادہ زیادہ پکی لگتی ہے کیوں اس واسطے یہ گل جہی ہوں کرفسیل روحل بیان والے نے کی فرمایا پکا اگتا ہے ستا سوئی کی مولا نے آسمان بھی بنا نے سات زمین بھی بنایا نے ہفتے کے دن بھی بنا نے توجہ لیں گے فرمائی اور بندے دی پیدیش بھی ست اندام بندہ کھانا بھی ست آزا توجہ لینا فرمائی اور بندہ سجدہ بھی سات آزا کرا ہا ہا, ہا اور مولا سونے نے اپنے گھرف دے, دے چکر, بھی چکر رکھے گل کھول ہیں توجہ ہے اور فرمایا جدو شیطان نو نٹے مارن لی وری آدو بھی رویے جمار بھی لہذا فرما نے فرمایا کہ تر نالو بھی پچھلے ہو گئے تر نالو بہتر ہے کہ اتنے ست عدد لایا جائے <متدع> وہ پتہ لگ ہے کہ تئیسو نہیں ستاسوی تو یہ فرمائی اور تفسیر روح بیان والے نے ایک نقطہ بور بیان فرمایا لائی لدر لفد گنوں کن نے لام ایک یا فر الف لام قاف دال را. ہو گئے. نو فرمایا نو لفظ نے مولا سونے دی حکمت ویخ کہ مولا نے ان نو لفظاں دے اندر تر مرتبہ استعمال فرمایا نو, نو نال ضرب دے بنتا ستا اور یہ بھی یاد رکھیا جی پرانے مجید دے اندر مولا سونے نے جہرا آدتی نظام رکھیا میں پڑھ رہا سا سورت ال مدسر شریفات سات نہ دس نہ یار نہ اٹھارہ فرشتیاں مفسرین فرما نے کہ مولا تعالی نے دا عدد بیان فرمایا نا اس عدد آدت مولا تالا دے حفاظتی نظام نال بڑا تعلق پھر انہیں بڑی چیزاں جڑیاں مولا نے انہی اور انہاں ساری چیزوں کا تعلق مولا دے حفاظتی نظام نال یہ جہاں آدتی نظام آیا نا قرآن یہ فلسفہ نہ سمجھیا جی ریاضی فلسفہ نہیں ریاضی سڈا اسلامی سڈا اسلامی ایک انوان ہے ایک موضوع ہے اور ایک اسلام کا حصہ ہے توجہ ہے تو فرمایا تین دفعہ استعمال ہو ہے نو لفظ نے نو تھیے اور فرما نے فرمایا لے القدر سورہ قدر شریف کے اندر سورہ قدر شریف کے اندر فرمایا ہے کہ اس وسبت کرنے اس رات مولا سونے نے جڑی ضمیر لوٹائی ہے نا وہ دی آئی ہے وہ کہ زمین آئی ہے یہ ہی زمیر جہی لوٹتی پئی ہے فرمایا اے اس رات ووٹتی پی ہے اور میں اس گل کھول دینا نہیں تھوج نہیں آنی یہ تھوڑے اتو لنگ جانی ہے فرمایا یہ کرینا دستا ہے جیا کا لٹام کہ او رات ستا یسری تو جو ہے بہرحال صحابی نے کسم جو کھا دیے انہیں امیت نہیں کھا دی قسم اٹھائیے پھر فرمایا کہ وہ ستا ہے اور وہ او فرما اندرے کہ اگر میرے, میرے گل دس دین دے کہ ساری امت نے ڈر کھا کے فرمایا ساری امر ہی چبے شکے داری کرو تاکہ کہ تسا قدر پا لو اور کیوں پا لو وجہ کی ہے میرے آقا ارامدار نے فرمایا جس نے شب قدر پا لی جس نے شب قدر پا لی تو اللہ تعالی نے اس کی بخش فرما ہا ہا ہا یہ دو روایت سنائی نے ہوں یہ سناواں کہ مولا سونے نے اس رات نظیم کنا بنا کن ادیم رات ہے یہ کیوں این محنت نال تفصیل پیا سنا اس واسطے کہ مت کوئی نبی سونے کا بخش کیا جائے مجھے اپنی بلے بلے کرا کی لڑ جی رب سونے نے عزت دیتی ہے تو تصویر مٹا نہیں سکتے جی ان سلت کا ارادہ فرما لیا تو کوئی بچا نہیں سکتا ٹھیک ہے مولا سونے نے بخاری مسلمت سنائیے, سنائیے ارشاد ربانی فرمایا تلقادری تل کا القدر لت القدر, القدر خیر من الفشار فرمایا بے شک اس بے شک اساد فرمایا کدر دی رات دے اندر مفسرین فرما اس رات قدر کیوں آخیا جا کدر دمان آزمت بدل گئی ہے اور تنگی اور کئیانے، کئیانے کئی اور بھی فرمائے نے مگر قربان جاو اد ادمت ادمتوں سابت ہو جائے کہ مولا سونے نے اس رات کو قدرتا ہی فرمائی جائے کہ اس رات کے اندر مولا نے اپنے محبوب کے قرآن فرمائے ادرت حضرت سیدنا جبریل دے دریے اور قربان جاو اس رات کو مولا تالا نے رات نمدان د ایسا گہرا تال لوکے رمدان شریف دی ہر اور قرآن مجید دا سونے نبی نال دا اور دے سن سونے نبی دور دے سن مولا نے اس رات نو عزمت بھی قرآن دا صدقہ ملی ائی رمدان قرآن ملتی ہے وہ بھی رب دے قرآن ملتی اصل اصل دا سبب رب ہے رب سونے دا کلام ہے جنو آسان چھوڑ بیٹھے ہاں جنو جنابے والی گٹرا چٹ بیٹھے آ جنوں آسان کنڈ دے بھٹے احکام جام نسا بلا بیٹھے ہاں مولا سولہ فرما دے یار ائی حل لا تکونوں اپنے رے جہ ربل <سؤال> گئے نے کی مطلب جیڑے قرآن بھول بیٹھے نے احکام نیٹھے نے قرآن پاک والی احکام نے مولا فرما دے اے میرے حبیب جے والے میرے قرآن نو بھلا بیٹھے ساری آدمات نہ بھلایا جے یہ نہ بھلایا جے بس یہ یاد رکھیا جے یہ اپنا دامن جوڑ کے رکھیا جے میں ازمت دے سمندر بہا دیوا سبحان اللہ اے اے بھلایا بھلایا جے اے بھلایا جے خدا دی قسم کر گیا نا ناج ہی جی! مولانا صاحب پیچھے تراوی پڑی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے اور مبارکباد کے مستحق نے خدا دی قسم کر گیا نا میں حیران ہویا و میں تیران ہویا و جدراوی مکھی ہے بزرگوں کا دستورے جدو قرآن مبارک چوک مبارک بھی سی او دی ہمت بھی ہز بدی سی کہ یار میں رب د پڑیا وے رب دے قرآن نال لوگ میری عزت پہ کرتے اور لوگاں اندر بھی سنے مبارک رتی خوش ہویا نے باوا خدا دیا بندے ہو میں پوچھنا وا دنیا تنیا تنیا وہ کہڑی نعمت ہی جیڑی رب دے قرآن تو عظیم ہو تینو عزمت قرآن روایت سنا و ہا ہر جاو قربان حضرت حدرت امام محمد سرکاری آپ سرکار گھروں باہر نکلے لے ایک شربت ویچن والا کھلوتا سی آپ نے فرمایا یار گلال شربت کا پیا مسلا پوریا محل بھی تھا نال شربت نہیں لگتا پیسے لیا پیسے لے آپ نے فرمایا چل یار تیری مر تیری مرضی آپ پہلے وقت آئے وقت آئے اوہی شربت والا پریشان والان حال ہے سرگردان بڑے بڑے بڑے بڑے مسلا پوچھتا لیکن مسئلہ مسئلہ کوئی نہیں دستا گی کیونکہ قربان جاواں ہمیشہ علماء نے مسئلے بھی سوفیا نے حل فرمائے لے اور امام محمد پاک عالم بھی ہے سن صوفی بھی ہے سن تین مسئلہ دس دینگے جد جناب والی جان مارے درم جھک جاندی ہے آدھ بندہ تحو میں شربت نہیں سی پیا لیکن آدھا یار سارے جواند نے مسلا دسنگ چلو مسلا پوچھ لینا میں کسم چکی می نی تک نہیں ویا گک می تھھی چہیز اندر دنیا کی ہرنے مطلب سونے پس گیا فس گیا جی تھی نیا تو وہ نعمت بھی جیڑیاں میں دے میں بندہ ہوں. تے جے نہیں دے بیندی گئی مڑے بھی آن تھی گئی مہربانی فرما مہربانی فرما مسئلہ دس فرمایا پیسے لایا سوچو ہے आज भी कोई बंद इमामद की सुनत से अमल करे कहो लो लो ही लोग ही आखन ग आखे लोग मसलियान वेचण लग पे ने तेन पहले ही आखिया जलिम कोई गल कर दवाम उन्नाश दे समझन भी नहीं होंगी ओनू खास ही समझ सकते بلا استادی جدو دوبارہ دا سلسلہ شروع فرمایا نا کئی نے آخر آپ پیسے چپ بیٹھا رہا دشمن تو پھر کئی دے نے وہ میں آخیا اوتری دے پترو تھو پتہ ہے میاں صاحب سچ فرما لے فرمایا خاصا کی گل آما یگ کو فاصا دی گل یارا آما یج نہیں مناسب کر لی سگے نہیں مناسب کر لی وہ کھیر پکا محمد دے دے جاگ پوتیاں مدن famed, واپس. جو آئے تو پیسے واپس آہ ہا ہا قربان جاؤ آپ نے فرمایا پیسے لو ای مسلے لبے آپ نے اس بڑی بھاری رقم دسی آیا تورما کری بن میرے کوئی تھی این رقم نہیں بن سکتی آپ نے فرمایا پھر جاؤ پھر نہیں مسلا نہیں دسنا پہلے پیسے پورے کر مسلا دساگا ہے وقت دے پر سدگے جا مسلے حد نے شربت کے گلاس تسلے کی توہین کی آپ نے پیسے تو منگے لے تاکہ دل چ نبی دین بھی قطر آ جا دین بھی بڑی قدر والے کدر آ ج میں دیکری قوم بغیر پیسے تو مسئلہ دسنا ہی نہیں چاہیے ہاں میں یار ہی دنیا بن گئی ہے توجہ لیں جی فرمائی ہوئے میم آیا کشمیری تف بندے سن کو نویں انہیں آخیا مولوی اصل تیری تقریر سنیے میں پھر رکھونی ایسا دے تیری فیس کنی میں آخیا فیساں فوساں والے اہم بزرگ نے بزرگاں نے سانو سب کی وہ پڑھایا اصا کدی دین نیچن کا سوچے ہی نہیں آن دو میںیر مولوی ایسا مول گل نہیں ہوں قوم دا ذہن بنے کھڑے کہ مولوی بھی چنگا وے جہا پنجا دار تو سنا جے کیوں میں یار دنیا بے یار شیطانی ہے حالانکہ رحمانی میں یار ہوئے مولا نے فرمایا اللہ اتقاکم سڈے نزدیک سڈے نزدیک وہ بہتر ہے جہاں متکی پرہیزگار رحمانی میں یار اس قوم اس قوم کو لیا ہی نہیں پیسہ میں یار بن گیا وے ہے مول مولوی गी चंकी हो कपड़ा चंगा होती चंकी होठी उच्च हो, हो, हो मौल भी चंगे भावे बुलबाल हो भावे अलिफलू किली न होवे लेकिन उदरिक आलम ओ अपने अपने इलमे उम्मत मुहम्मदीया वास्ते मंडना चांदा हो میرا تک پہنچانا نک پہنچا او دا سوٹ بوٹ کا ہی ویلونا سب کو نہ رہی کدر جہاں رہی خدا دی قسم کر گیا نا تو سا خوش نصیب ہو تی خوش نصیبی ہے بغیر تعریف دے میں تے خوش دی نہیں ہوں. میں حقیقت گل کر رہا ہوں سارا رمضان شریف تساں ایک عالم دے پیچھے لماد پڑیے اے رب سونے دینے بس سمجھو کہ انہوں نے امام بھی عالم دتا ہے پر جی تساں گدر نہ کیتی کی تاری خود خود موقوف لے تک توڑ تک اس ساتا کو پڑھتے رہے اور پھر دستار بندی اس سات خود کروائی اوے وقت دا دمام جنہوں آلم آخے وہ عالم نہیں کی ہے توجہ نہیں جی فرمائی آئے ضروری نہیں کہ وہ سوٹ بوٹ ہوئے میں یار دنیا نا بناؤ میں یار رحمان والا رکھو اس میں یار چائدہ خدا دی قسم کا گیا جی وقت بنے جیاشرہ بنے کھڑا وے کوئی بندہ مسلا پوچھنا آ کے پیسے کا جائے پر نیت یہ رکھے کہ نبدریا نو نبی قدر ہو ہویسے آ گئے آ فرما نے چل تیرے مسئلے دا جواب دے جا اپنی جہیز رب دے ہا ہا ہر جہیز دب د قرآن دے دے تیری منت پوری ہو جا تو فرمایا سونا وہ جدو شربت دا گلاس منگیا تھی نا تو مسئلہ سمجھا سا تینو یہ ہوئی مسلا دسنا کرنے پیسے نہیں لانے پی پریشان نہیں ہونا تو بے قدری دین قرآن دی بے قدری نہ کیتی کرو خدا کی قدم ہے ایسے تباہ ہو گئے مڑ بادی والا تھا کوئی پاسا ہی نہیں گا آ آ کامے قرآن کی بے قدری کرو امام صاحب فرما فرمایا قرآن, قرآن جہید دے یہ دے سمجھ دنیا دی ہر نعمت ہی بل کے بلکہ مفسری نوکہ سوفیا دے, دے نے فرمایا دنیا دیا ساری نعمتاں جنت دیا ساری نیمت ہیک پات کا قرآن ہک پا فرمایا اے ہا ہا ہا, ہا کیا خزانا کیا ہے جس تو عظیم دولت ہی نہیں پر تپا مار کے بیٹھے دنیا نت نہیں اصل تین پتا لیں تر پیا شیتان تین پتا لذیم خدا کر کے عدمت دا پتا لگ جاوے نا ہائے ہائے ہائے ادرت اکرما ابو جال دا پتر صحابی بڑھن تو بعد پو وکمت جی بندہ حیرات گا ہا دلام ربھی ہا دلام ربی حیرات اے میرے رب کلام <تصفح> ہوئی میری رب <رفتاً> تک <کیا> باتیں فرماؤں سن تو بےش ہوئے پر وہ قدر والا ہا میاں صاحب سچ فرما رہے فرما رہے قدر قرآن دسل میاں صاحب کا جڑا شہر ایک قائد ہے یہ کائد ہے کہ شیر دی شیری ن تبدیل نہیں کرنا چاہیے مگر میں تھوڑی جی تبدیلی کیتی ہے مادرت نال آپ نے فرمایا قدر لپی کا میں آخن لگا قدر قرآن دا قدر قرآن دا, دا کا جان قرآ دے ادرت عبد اللہ ایبل مشعود آپ راوی لے بلکہ آپ خود ہی دے نے فرمایا تھا جدو قرآن پاک پڑے آدھے سب چوئے غافل نہ ہوئے اج اج رات گفلت والی نہیں بارے ادرتھی کاتا سونے نبی نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا کہ اس رات نو جیڑا بندہ جیڑا بندہ رب سونے دا ذکر کرد یا سن دیا سن دے ربر ہوفل چبریل پوری جماعت لے کے اترتے اور رب سونے دے حکم نال جڑے ذکر کر رہے ہوں نے رحمت کی چھان کرتے ادرتے سب پوچھا یا رسول اللہ سرکو سجود کیام بغیر بھی جیڑے بہ نہیں سکتے جہے کھلو نہیں سکتے جہاں مادور نے میرے سونے نبی نے بھی نے ربر کر کرن بھی شامل ہو جی خیری مری بیٹھے ہو تو جو ہے قربان جاو عدر دیب نے مسعود فرما نے فرمایا اتھا جدو قرآن پڑھنے ہوں ایک آیت پڑھ لی ایک آیت پڑھ لی تے رسوے خدا نے فرماونا آبیبے خدا نے فرماونا فرمایا ہوئی آیت دنیا و معافی یعنی دنیا اور سونے سدخا سچ فرمایا فرمایا پڑھ کے جن تک عمل نہیں سا کرتے اس وقت تک اگے نہیں سا پڑتے وہ نہ قدر قرآن دی پائی آئی فرما نے عزمت بھی دتی نے عزمت بھی دتی نے عدمت صحابہ دی صحابی گھوڑے تے سوار نال جڑی دھوڑ اڈے رب فرما دیا دبہ رب اس ٹاپ اڈن والی خاک دیا کسما کھاوے یہ عدمت جنا قرآن عظمت نو نمجی آئی مولانے نے ادمت سمندر بہائے نے قربان جاوا اے ادمت ساری قرآن لہلت القدر نو عدمت بھی قرآن ملی ہے رمدان ندمت بھی قرآن تے اے تشریف جو رمدان چلے تا پڑھیا بھی آدھا رمضان ہی آدھا اور کیا عزمت سونے نے نفروائے لفلی عبادات تلاوت قرآن دے. لیکن تلاوت بھی تلاوت بھی جیڑا اے دے احکام دے اندر غور کر دے, اے دے احکام دے اندر جیڑا غور کر در وہ مقام ہے او جیڑا قرآن دے احکام اچھ غور کر کے آئے اور عالم بن گئے اور عالم دارے سونے نبی نے فرمایا جن عالم کا چہرہ ویکیا وے گویا انہیں محمد کا چہرہ گل مکا کے سارا دارو مدار قرآن اے قربان مولا فرمایا لہ لت القدر اندر اور لہ لت القدر قرآن کی وجہ لال ان منایا بھی لہ ل منشہر ہیک رات کرات کرات ہزار مہینوں تفدلے برابر نہیں برابر نہیں خیر ان افضل افزلے ہزار مہینہ تو افدلے یہ ہزار مہینہ کی ہے یہ پچ منگل امام کدالی زبان نال سنو قربان جاوائی مامے گدا لی خود سسر ری آرماؤں فرما فرمائے بار گاہ سالت بار بارگاہ رسالت کے اندر،, اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ رابی نے توجہ تبجو بےکتری نہ کرو آولوی سلطان ہی آپ گل تو ویخو ہی ہے مجھے نہ ویخو گل تو ویخو مرو ادر گنے پا سرکار آپ راوی آپ راوی نے آپ رواج کر کرتے کہ سونے نبی سامنے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیتا گیا جان سی شمعن شمعون نامی بندے کا ذکر کیتا گیا ہے کہ اس بندے نے اس بندے نے ہزار مہینہ اج رب کی راہ جہاد فرمائے نمدہ گھوڑے رکھی ہے نا گدی بہن واسطے تے ہزار مہینے انج یاد کیا کہ دے گھوڑے دا نمد گھوڑے, گھوڑے, گھوڑے دے پسینے تو خشک بلے بلے بلے بلے, بلے, بلے ہزار مہینہ ان جہاد کیا آ پریشان نہ ہو جائے آپ چالیاں تو اگاں نہیں ٹپتے اجے توٹی نہ لان والی بھی آم نہیں ہے یاد رکھے جی سڈے سیانے آنے آدھے سن کو یار ان تُدے ہو لمی جی سوٹی آدمی ہے اگے وہ داتری بنی آ دانگ سڈ سیانے سڈ سیانے فرما ہوں سن فکر نہ کرو اجی وت دانگی لان آمنی دا کی مطلب ہے مطلب یہ فارمی چوچے آ نکام کے نکاج کے دشمن ناچ کے آج دو بھی دبلے پیچھا پوران پڑھتے ہزار ہزار سال بھی امر لبھی میرے نلفے شاہر ہے نا اتنے ہزار مہینہ ہزار سال تک بھی بندے رہے تو قربان جاو ہزار مہینہ اللہ مہینا دے اندر جہاد کی اور انج د جہاد کیا وے گھوڑے دا نمدہ پسینے تو خشک نہیں ہوتا اوتار چکی رکھے نے اودار اسلے چکی رکھے وے اتنے تک دشمن دشمن تنگ آ گئے سن محلہ نے سی مسلط فرما چی جان ہی پی چڑھا یہ سارے کمبے دے کبے کوٹے نے ان نے تو سڈے علاقے والے علاقے جنابے والی فتح کر لے لمن تنگ آ گئے قربان جاو کافران کا نے کافرانے نے مارن دا ایک ہتھیار لبیا وہ ہتھیار کی سی نہ لگا اس ہتھیار دا سینیاں دے ہاتھ رکھ کے بے بڑی جو ہے تو بڑھی بھی اس مرد مجاہد کی اپنی اپنی ہی مروندی جی سیانے مارے پورا تھال سونے دا دیا گھنوں تے قید کروا لے تیرے کو سوکھا ہو جائے گا کیا ہی سوفیا نے نچوڑ بیان فرمایا فرمایا جس پہ اعتماد ہو ہمیشہ دکھا وہی دیتا ہے اور فرمایا بغیر بغیر مشاہدے کے اعتماد نہ کرنا مار کھا جاؤ گے تو جو ہے نا بڑی نو آ کے دل سال کھونے سونے دا تھال دیا گے قید کروا دے بڑھی نے آخری ٹھیک ہے لالچ آ گئی لالچی جی مرد مجاہد گھر آ جاؤ منجی دلٹے بڑھی نے جناب والی کجور دتیا ہوئے رسے موٹے مضبوط رسیا نوجوان نا پر ان کی پتا سراب سونے نے یہ کنیاں طاقت رکھیا نے نوجوان اٹھا رہے انج تھوڑی جی دی حرکت دیتی ہے بڑی آخیا آخیا تم کی گسا ہی کر گیا میں خالی تیری طاقت ویکن ڈے سر ہاں ساب فرما کلتا و قولک کل الحق کل منظر کل مرشد مولا سونیا تو سونے ترما جی تیرا اندر ہاکے سونے لبی تنادل فرمائی جی کہ انہوں کا مکر و مکر شیطان دہری آئیے انہے شیتان کاندھ آئی تھا کان وہ مکر چھوٹا ہے یہاں بھی باری آئیے کرمالیاں دی تو مولا نے فرمایا کنا مکر جے مطلب قرآن دا اینا دا مکر شیتانت تو بھی جے توجہ لیں جے فرمائی آدیس پاک آلو تھوڑا جہ سفری بڑھیا کے بھی کر تا حدیث پاک دے اندر کہ جیڑا بغیر پچھے چل رہے ہیں نا مولا سونے دے فرشتے او بغیر سنے فریاداں بغیر کر کے جاننا چاہ توجہ ہے ہاں جی آور جیو جہ بھی ہوئے آ بال کرما لے دے ہاتھ بستہ بھی کرمالے دے ہاتھ بیک بھی وہی کانڈ پہ وہ کھو تہار پیچھوں پیچھوں لدیا جانے کرمالی اب جا رہی ہے لاکھ دی لانے وہ مار دے ہالانگے مولا سونے مولا سونے نے فرمایا اتنا مردہ نو بادشاہ بنائے یہ قرآن آدیس کہ مرد بادشاہ وزیر وزیر اور بڑے ہے بڑے ہے قرآن چ نہیں آتا تھا وزر آدھے نے بوجھ نو وزیر بنے ہےجر تزیر آن کھوتے وزیر آخیا او کیوں آدھے کہ ادھر یہ تمثیل یا مشابت تاں رکھی گئی ہے کہ جی کھوتا بوجھ چکد ہے وزیر بھی بوجھ چکیری آدم ووتا چھوڑیں گے پرواز آنجی. خدا کی کسم کر گیا نا. او مڑبی والے بلکہ تباد ہا ہزیر ہوئے بھائی وزیر ہو گئے ادرت مواز پن جبلور آ مرد آکھیا گیا تے نو نویر آکھیا گیا کیوں اس واسطے کہ بوجھ چکنا کھانا باہر دا بوجھ مرد چکد اندر دوج مرد نالو بھی زیادہ بوجھ مرد دا بھی بڑھی چکتی ہے تو اجو لیں جے فرمائی پر سلے گا اقبال کون تیری یہ الجمن ہی بدل گئی ہے آج یہ گلا تھوڑی سلیں گا اقبال کون تیری یہ الجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے اوڑے لوگ آتے نا ماروی صاحب توجہ ہے ہاں تو جی اور میں آگیا پرانی یہ اصل حقیقی اصل حقیقی قرآن حدیث والی گلا نے مرے رب نے تینو جی بادشاہ بنایا تو مڑ تدھیر بننا توتا بننا کھوتا بننا توں ودیر بننا تین شاہ بنا لادشاہ بن گرا وہ تبجو تبجو ادھر روسے آ رو روا کھول گیا خو سلا جدو بندہ بڑھی دے لگ پی نا اکا نٹ کے مروی مروی بندے نوں ہی نہیں توجہ ہے قربان جاوا بڈی نافران آخیا نو نو قید کروا دے, دے جا بڑی نے بڑی کوشش کی آخرکار نوجوانوں نے انہیں کافران نے ایک لوہے کی زنجی پھیچی ہے ان آخیا یہ تین نو بن دے لوہے دی زنجیر نال بنیا رب سونے دا مجاہد جی اٹھیا ہرکت دے دن پہ جی ان فرمایا تر مین بنیا انہیں آخلا لے کسے ہی کر گیا میں بونی پر سدگے جا سدگے جا نوجوان نے عورت وان نہ کیونکہ جنہوں کا دھیان اپنے رب والا لگ جاوے او مخلوق تو تین ڈر او مخلوق والے پاس توجہ ہی نہیں رکھتے آپ نے عورت والا توجہ ہی نہیں دیتی کھائے خسم ال مرد پہ کرد میم جو, بھئی کر ہے جو حکمے میں وہ کر او پور بار جاوا شیتان آ گیا او پرانا نانا کافرا <سؤال> کو وہ نشا نہ آوترے پوترے کافر جہاں شیتان دیں انہوں نے سکھاؤ نانا وہ شیتان آ گیا بزرگ بن کے انہیں آخیا لو پپ ہو تھی بڑھی نو آکھو وہ آپ پوچھے اپنے بڑھے کولو یعنی اس مجاہد کو لوں، بڈے تو مراد میاں شوہر مجاہد کو لوں کہ میاں تو تی شہر قابو ہاں جی استاد نے دبک پڑھایا کافر انہوں نے بوڈی نو آکھیا بوڈی نے پوچھیا اس مرد مجاہد نے فرمایا میرے گیسو اگر میں نو کوئی من دے رب سونے نے انہوں نے ایسی طاقت ہے میں بھی نہیں چھڑا سک نوجوان آرام کرن لگا آرام کر گیسو لے کے گیسو اندراج سن او لے کے نوجوان نن دتا اتنے او اوی گل ہوئی نوجوان نہ چھڑا سکیا مجاہد نہ چھڑا سکیا کیونکہ یہ طاقت بھی رب دی رکھی سی کافر نے قید کر لیا کافر نے قید کر کے بڑا ظلم کیا کوٹھے لے کے اس نوجوان واسطے بنایا تھی اچا مضبوط دا قید خانہ بنایا سی اتے لے گئے وہ قید کر بیڑیاں پا دی زنجیر پا دیتے سو بن دال کا بن درد نے زنجیر رکھی والے جرابے والی ان لوہے بھی تاقت رکھیے انہوں نے اودارا بھی تا رکھ ساری طاقت دا مالک تو ہی اے طاقت دے طاقت موڑ کے رکھ مولا سونے نے ایسی طاقت دکھان نہ کھولیا وہ ساری آرس جاندی رہی گیسو بھی ٹوٹ گئے دنیرا بھی ٹوٹ گئیاں جو لیں جے فرمائی آہا ہر شے ٹوٹ گئی نوجوان پھر آزاد ہو گیا وہ جمی عمارت بنی سی ساری عمارت دے تھلے ایک تھم سی ایک تھم دے چھت سی نوجوان نے رکھیا تھم ہاتھ سد کے جا جدو سمردے مجاہد تک کرو سونے نبی بارگاہ دن راویب نے بادلے بیان کرنے والا حچت السلام میرے باق نبی سونے نے جدو یہ کر سنیے تو آئے ہوئے اوہ ہو رب سونے لی رب سونے کی مرضی چ لگ جا ہزار مہینہ طاقت دا پہاڑ خدا دیا بندے آ رب سونے تروسا بن تے اعتماد بن جاوے رب سونے نے ساری طاقت بنا پھر بندے نو کوئی شہلا نہیں ذکر اپ سبحان اللہ سبحان او اخے میں شہبازی شاہباد بنا چھٹ دئی اشباد کرم وچ تری کرم دے برا پری لم ت مری کام دے حاتم جے وہ یار لکھ کروڑ حاتم جے وہ لکھ کروڑ در باہو منگ دے منگتے سونے دب سونے کے راہ بندہ اپنی طاقت مال جان لے ہے بندہ جب چلا اُنہیں اُنہ ہی ودتا جاس گل یا اس نوجوان دی بہادری اور عبادت جنہیں ہزار مہینے جہاد کی اور جہاد و عبادت جہد جی بارے میرے آخا دار نے فرمایا افضل جہاد افضل عبادت جہاد فرمایا عبادت افضل عبادت جہاد او جہاد جڑا جہ خرابی دی آدر ہوگ ہزار مہینے جہاد کیتی کھڑے میرے سونے نبی نے سنی گل سنی گل سنی آپ سرکار د آپ سرکار داد مبارک آپ آسارو انداز تمنا بن گئے صحابہ آپ سرکار ہیں آپ سرکار دے آسار بھی تمنا ہی بنے صحابہ نے پوچھو سونے محبوبہ ایبادت کر گیا وے تو آس و کوئی بھی نہیں آئے گا سڈیا تو امریکی چھوٹیاں رہ گئیں نیت و عبادت کوئی آب کوئی بھی نہیں آئے گا میرے سونے نبی میرے سونے نبی مولا تالا کی بار گاہ تمنا فرما لگے سونے مولا تے نی انی طاقت دتی میرے یار کی جان گے میری امت کدھر جائے گی او کمخار نبی وہ لجپال نبی آپ سرکار فرما بس نبی سونے دا نبی سونے درما سی جبریل نا دے لوگ جبریل آ گیا جبریل سونے آل فر مولا القدر خیر من فرماؤ لے لائی رو پریشان نہ ہو اصا تیرے یار واسطے ایک رات ایسی بڑائی ہے جن ہزار مہینے تر بڑھایا ہے کی مطلب ہے رات لے لے کل القدر کی بادت چا کرے اس بندے دے ہزار مہینے کی بادت والو ہلو صدیقہ طیبہ سیک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نے آ فرما نے آپ راوی نے کہ سونے نبی نے فرمائے جن لے القدر بے تار ہو کے گزاری جاگ کے گزاری تاش شروع ہو جائے لڈو تو شروع ہو جائے پاس کی گل بندے بیٹھے نے نو نسل بھی وہ رات میں اس مسیا میں پاک پڑھتا سر کوئی عرصے کی گل ہے رات میں گیا مسیطے بارہ ایک دم سی یہ تکافل کٹے ہو کے سارے لوڈو پہلے وہ میں کیا لانتی وہ تے آخکا یا یعنی اے میرے اتقاف والے دوست محسوس نہ انہوں نے نہیں کہہ رہا میں سارے واسطے کہہ رہا جد تے بندہ بیند ہے بھائی مخلوق تو وکھرا ہو ذکر کرے؟ مسیح خیمے کی مردہ کا پردہ ہو, جاندے؟ پردہ نہیں ہو جاندہ یہ خیمے لائے جا تاکہ یہ ظاہر مخلوق تو تعلق تروڑ دیتا مولا سونے جوڑنے کی خاطر تے جاگیا آ جا فلم دی خاطر نہیں روڈا پھرن دی خاطر نہیں یہ جنابے والی پارک نہیں جا کے آ ذکر رونے آ فرما نے سونے لبی نے فرمایا جڑا بندہ وہ جاگنے کی گل آئی ہے میں آخیا تھوڑی جی تشریح جہا <laughs> بندہ القدر جاگ کے گزارے اور وچ او دو رکاطا نفل چکڑے دو رکاط ایمان شرط یاد رکھے جی ایمان شرط ایمان مومن دو ہوکات نماز چپڑے تو فرمایا مولا سونا وہی بخشش فرما مولا سونا وہ یارہ بندے دی بخشش ہو جاوے بندے نو جنت لب جاوے اور آپ اس دنیا تو تین اس دنیا تو اور کی لینا چلنا تو لب جائے توجہ لین فرمائی بہرحال شب برات کی گل سنائیے اینی عظیم رات این عظیم رات جڑی ہزار مہینے تو فدالے ہزار مہینے دی عبادت نالو افلا لے آسان فرقر رویے اصا فر غفلت کریے قربان جاو یہ بھی ادیس کو دساں لال تل قدر آئے بندہ کی کرے لال القدر قدر جی لب جاوے تے بندہ کی کرے خالی جا نفلان بڑے عبادت کرے کی کرے حدیث سنو اور حدیث بھی ترم دری امام تردبی فرماتے فرما تردمی فرما نے امام ترمی فرما نے اور محدثین نے اس حدیث دے بارے آتی ہے کہ حدیث صحیح ہے حدیث ہے صحیح ہے, صحیح ہے انا شاد کا سولہ آراہت آرت الیم تو او لادنیا محبوبا اے فرمو مینو جی پتہ لگ جاوے کہ لت القدر کہی ہے یعنی کہ مطلب مینو مل جائے لے لر جی مینو مل جاوے سونے فی میں آخا میں اس رات چھا رب سونے تو کی مگا فریاداں کی کراں فاقو لو مافی آ ماں کو لو میں کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تخ آخ اللہ تحب کا وی توجہ کہڑے پاس ہوئے تھک گئے ہو کی سونے لیلت القدر آ جے لے لو تل قدر پا لا تو پھر کی کرا کم کہڑا کرا کی بنا میرے سونے نبی نے فرمایے فرمایا تو اے عائشہ تے آئے تاہ رواحمد نے ما جا مد تین کتاب کا حوالہ دیتا سونے نبی نے فرمایا ایا ایشا تاہلا سونے ان کا بے شاکی بے شاکی مولا سونیا, تو معاف فرما والے تو بخشن ہارے. تو حب روبلافوا معافی نو پسند کرنی مولا سونے مینو بھی بخش دے مینو بھی مواف فرما دے سوال پیدا ہو گئے کہ معافی تے گناہ دے گنا ہوں گنہا دے اے آئی مت کوئی کمی نہ پھوکے جواب دے جاو کہ آ سان حکم ہوافی ہو منگ حالانگ ساڈی اما پاک تے محفوظ سی اگرچہ معصوم نہیں سن لیکن محفوظ ضرور نے کیوں؟ جو فرمایا ہے اے میرے سونے محبوب اور محدثین مفسرین نے آہل بیت کے اندر سواجے متحرات نو بھی رکھا وے قربان جاوا وہ تو پاک نے پھر کیوں معافی منگی جا رہی ہے پھر کے اتنا پا درس دیکھا جا رہے بے اس واسطے محدسی نے سبق مل جا محدسی فرما نے ہے لگتا روح بنیا پی ہوں لنگر کھائیے پر میں جانچ سوکھی نہیں چڑھتا آہ آ سونے نبی نے حضرت عما ایشا سردی نو یہ معافی اور تحبا کا درس پڑھا کے درس دے کے اپنی سبق پڑایا کہ جی لا لو تو گنا مولا دی بار گاہ چوبا کرو اپنے برے آمال جہاں گندے کیتی بھیا آؤ ان معافی منگو اور محدسی سی نرما نے فرمائے ہر مومن دے ہر مومن مومنٹ ہر مومن مسلمان دے اپنے گناواں نادم ہو کے توبہ کرنا واجب اور فرض ہے توبہ کرنا ایسوی کتاب قربان جانا مؤدسين فرماو ذلك قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب قال العلماء والفقهاء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلقوا ال کو شرطا کا فرما جائے فرمائے علماء فرما نے فرمایا توبا واجے بے ہر گنا تک سونے نبی نے اس رات نو توبا کا سبق پڑا اور علماء فرما نے کہ رب سونے دے حقوق جڑے مارے لے نا تے رب دی مخلوق دے حقوق مارے لے او نا تو نادم ہو کے تو منگنا واجب ہے تو جو ہے ہا ہا ہا اگر گنا تعلقان دونوں بھائی ابدے بابا لاہے تال اگر دا تعلق بندے اور اللہ تعالی درمیان ہوے یا یا کسے انسان کا حق ہوے کسے انسان دے حق دے حق دے متعلق ہوے دے واسطے توبہ او دے واسطے توبہ بلکہ لات تعلق حق آدمی آدمی کا تعلق نہیں جانی حقوق بعد کی گل نہیں لا ات بندے دا حق نہ ہوئے جا رب دا حق ماری ہے کیوں گل نہیں سمجھے بندے دا حق جا مار بیٹھا ہے وہ تو بندے کو معاف کرونا وہ تو مولا سولہ قیامت مطلب دل فرماوے گا فرما آ جائے اتنے ددلا لا ات بحق آدمی فلا اس بندے دا اس گناہ دا تعلق مولا تے بندے درمیان واسطے توبہ کرن واسطے تین شرطان حقوق حکوق کی گل نہیں اللہ کیوں جہاں تھی بندیا کا حق مارے نا وہ تو بندیا کو معاف کرا جی کسی آؤ پیڑے آؤ عزت عزت نال, نال چھیڑ چھاڑ کی ہے. یا دی مال نال چھیڑ چھاڑ کی کسے کا حق کسب کی وہ تو بخشونے بندے کھولو ادرت با ادیت مستانی بیٹھے نے عبادت چ دل نہیں پیا جی جی <تصفح> سوچ سوچ پتر ایک گل میرے چیتے آ فرمایا کہڑی فرمایا میرے پیٹ دے س میں دی چھت سے چڑھیاں انہاں دا پیا پنیر میں کیا وہ بندہ پانی دونگ ڈبو تو کنہ سارا نہ لگتا ہے فرمایا انہوں کی اجازت تو بغیر چکیا سے فرمایا ہاں فرمایا جاؤ معاف کرا دا جدید اما با گئے نے معاف کرایا انہوں کہ قیمت لینی جی تو کیمت لے لو کرنا جی تو اوی معاف کر دو اما پاپ ادھر معاف کروائی وہ او کروایا ادھر او معاف دی دیر سی ادر با یزید دلین رب نال جڑ گئی وغیرہ با یزید نہیں سی آ تاف فرما دے وہ کملے سن مار آل دسے ہے کہ اگر کسے دا حق خدا تو معاف کرو جی نہیں معاف کیتا کل قیامت الن دیں گا کون کہ تے پاویں تودھری ہو راج پونت ہونا ہو مولا سولہ فرماگا آ لگے میدان آ جا ہک لائن والے آ جان گے مولا فرماگا یہ دیا نیکیاں وہ ایک روایت چ پڑھتا پیا سا ایک روایت چ پڑھتا پیا سا کہ ایک درہم دے بدلے اگر کسے نے کسے دا مال دینا ہے نا اگرچہ علماء نے اس روایت نئی لکھی ہے لیکن کچھ علماء نے نقل بھی فرمائیے کہ کسے نے اگر کسے دا مال کھدا ہے یا دینا ہے مر گئی ایک درہم دے بدلے سو نماز دے دیکھ ایک درہم دے بدلے سو نماز بالکل تھے تو اے دے اتھے دے بلکل. تھا تے برابر ہوئے گا کام جی نا ماسا ادھر تو فرمائی ہوئے آ گے حسن دیکھے او اوور تین کس دلاسا بندے دی او یار ای گزری جی پانی بچ پتا سا سٹ تھتے پلٹ نہ سکسے پاسا صاحب تہو لاب سی صاحب تہو لکھا رتی کھٹنا ماسا خدا دی قسم کر کے نہ تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ جی کسی نال دشمنی تور کے معافی مانگ لو ایسے آٹا چنگا جی آپ تیرا چودر پونا ختم ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اتنے تیرا چودر پونا مر گیا کچھ نہیں ہوتا پر اتے ترتیا تاشیا کا حساب ہوتا وہ نہ چل شیتان پیچھے وہ نہ کر تکبر ہوئے اسے تکبر نے شیتان نروایا لڑ بیٹھے وہی مانگ لاوا تیرے جو باوے تیری گلتی ہے باوی میری ہے میں معاف کر دیا میں تینوں کی تمہیں معاف تے کسی کا مال کھا بیٹھے جے مال ہے تو او واپس کر تیری شان نہیں دی. تیری عزت نہیں پٹتی جے مال ہے تو واپس جے نہیں تے کروا اور جد بندہ نرم پہ جاوے نا نرم پی جاوے خدا دی قسم کر کے آنا میرے اپنے خیر دی گل ہے اے پیچھے جے میرے تو وڈے پرا سن جی فوت ہوئے نا. تو جس ویل او اکتے مرگ قریب آئیے نا اپنی موت کی خبر ہو گئی سا. بڑا فکیر بندہ سی خود ستا نہیں چنگی آڑا فکیر اپنی دی خبر ہو گئی سان آ فلانے سدو فلانے ندو فلانے ندو فلانے اتنا آخیا خیرے نے آن میں انہوں کا کرزہ دینا کسم کر کے نہ مسئلے اصل انہوں نے بلایا انہوں نے بلایا جدو آ گئے نے کسی نے آدھے نے یار تیرے میں اے پیسے دے نے میرے پراواں تا لیا اج لے لیا کل نہ پکنی کسی نے آدھے نے تیر اے بھی آئے لے سارے آخ یار ایں گے اصل تو بندے کا دل نرم ہو جائے مخلوق بھی بند مہربان ہو جائے گل چود پونا مرے ہاں جی یہ مارنا پینا مر گیا تو سارے خیران جی جا کے معافی مانگ یار اج معاف کر دے کل میں نہ ہوں توجہ ہے جہی مخلوق جیاتی ہے रब सोना नहीं माफ फरमा उ बदला दिवा दिवागा जिस तरीके दसिया माल देना पैना उथे नेक देनिया पैनिया स्याने आए सियाने आने माल जे किसी नितना भी चुक्या مال بندے ل جا سکدر اج تک کوئی بندہ مال لے کے اتنے نہیں گیا ہا ہا تاہ فری رینتار فرما آ فرما نے آ فرما نے گری عمارت را گرمارت راپری بر آسمان گر عمارت رابری بر آسمان آک زیر سیری دمی کردی نا اور وہ تو تین بھی کوٹھی تاڑ لینا آنا زمین کے تھلے ہی دن تو ڈر آج معافی مانگ لے بہرحال بہرحال انک تک انہیں تک مکے شریف کا واقع ہے عورت مری عورت مری اُن دوسری عورت گئی پہ دھیل دلی بڑی گال کٹ بیانت جسم نال چمڑ گیا جیو دی سا گالا کدی سن مر گئی ہوں بھی نہیں چڈنی آ پھر وہ جسمال جی گال کڈنے والی ہاتھ گیا چمڑ ات چی مارے جی ات بڑے دور لاوے پر کتنے چنو رب چموڑے کون چڑھا بڑے من منت ترلے ہیلے کی تاریخ لکھے کہ تین دن گزر گئے وہ جی مردا نو قبرج رکھتے نے جیندی جانی ہے تو جی جیندی نچا مردہ باہر پھر آخرکار کسی سوفی کولو نہ پوچھا امت مصطفی دے مسلے جدو بھی ہل ہوئے یہ ہو جائے سوفیات ہی ہوس تو پوچھے ادورا ہے معاملہ ہے انہیں فرمایا بھائی جہاں ہاتھ چیمڑیا پیا نا یہ مرن تو معافی منگی او اوی گل ہوئی انہیں مرن والی تو معافی منگی تو ہاتھ چھٹ گیا اتنی پکڑ پر سان کی پتا ابھی تو ویخی دنیا اصا دے ویخی مال اصا دے ویخی دنیا کا سامان بھائی یار یہ پچا جاؤ اگا وی جائے گی پر وہ جہان بڑا اور او جہان بڑا اورنا بڑا اور او یا تیکیاں ہونگیاں نہیں جی ہون گیا تو وہ بھی گئی موڑ جہنم لیں گا ماد اللہ جا معاملہ مخلو کے خدا نے معاف کر لے جی سنیا ہوا تُنسی او غوث پاک ابا پاک ادہ سیب بخشو پھرتا ادے اد سیب پیچھے کنی نوکری کٹی باغ کی رکھوالی کی مڑ جنابے والی آپ کی قسمت شریف چ بی پاک آئے تو جہا مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوئے مڑ جدی گود بال آن لوگ گوش بن دے حقوق دے اندر حقوق دے اندر گڑبڑ نہ کرو چاہے پوتورے ہرای بھنے ماں باپ حقوق دے اندر گڑبڑ نہ کرو بڑی سخت پکاڑے مولا سونا فرما خدا دی قسم کر گیا نا صرف امت درد رکھ کے آ خدا گواہ رب سونے دے جڑے حقوق مارے نے نماز رو حج زکات دیگر فرائد واجبات جنہوں جو آسانا لہا ازمالا یا بد فان دہ احد ستے لم تین شرط نے تینا دنوں ہک نہیں پائی گئی توبہ صحیح نہیں شرطان نے ترجمہ سنا وا پہلی شرط یہ پہلی شرط یہ او گناہ کر دے وہ گنا چا او گناہ چڈ دے بے. یعنی نماز نہیں پڑھتا تو پھر نماز پڑھے جنا کر دہ چڈے سود خاندا تے سود چ پہلے گناہ ترک کرے پھر توبہ کرے دوسری شرط اوپر دے دے اپنے گناہ گنا کرنے شرمندہ ہو اپنے گناہ کرن دے خوش نہیں تیرا دی نہ شرمندہ ہو تیسری شرط او پکا ارادہ جوڑ لے بے. مولا سونا پچھلیاں معاف کر دے ہوں دوبارہ نہیں کراف روا دیا تین شرط جی ایک بھی نہ پائی گئی تحبا سہی یہ توبہ صحیح کرنی جے نہ گنا چھوڑے کیتے شرمسار ہو کے آ پکا ارادہ بنا کے آ کہ مولا سونا جڑیاں کر بیچا وہ معاف کر دیا کرا گا اور جڑا اج دی تے ناج کی تعبا کرے اونو ان لگتا ہے قرآن مولا سونے کا قرآن فرما جائے جن تاہ ایمان لیاد آمل آملن سال اور نیک مال اس پہلے ہی قدیقہ اور حدیث سنا دے میرے سونے نبی جیڑا جیڑا نے فرمایا نڈ کے نیکی آسے آ گناواں چڈ کے نیکی آسے آ فرمایا مولا سونے دے مولا سونے, سونے محبوب نے فرمایا مولا تھا مولا تلا لوگاں دے دل دے اندر او دی عزت پا دے دے لوگان دے دل دے اندر او دی عزت پا دیں کھان کچھ بھی نہ ہو نا تو مولا تعلق بغیر بغیر کھدے پیتے وہ جسم طاقت ودا چڑھتا ہے اور بغیر کافلے دے بغیر برادری دے مولا تعالی او دی تعید فرما ہے توجو لیں فرمائی اقبال تا فرماؤں تیری خاک میں ہے اگر شرل تو خیال فقروں فکر نہ گر تیری خاک میں کرے شرر تو خیا لے فکرو نہ کر کہ جہاں میں نان شیر پر ہے مدار قوت ہے تری من خرا جا من اللہ تعالی من غیر نکل کے ماسی علاج جیتا اگنا مولا سونا بغیر کر لے دے کی تھی کی تھی نے قرآن فرما جن نیک عمل کیتے نے ارادہ بن لیا ہوں نہیں کرا گا قرآن فرما مولا ایڈا بے نیاد ای اللہ لاہی حسنات مولا تالا کی گنا معاف کر چڑ دے گنا کی تے گناہ وانو دا رب دزائم دا لے کے آنا تیرا کام ہے اس بے نیاز دی بے نیازی وے تیریاں برائیاں نو بھی نیکیاں بنا دا تیاں آ ہا ہا ہا ہا اللہ میرے سونے نبی نے فرمایا بخاری دیدی سنا قربان جاوا میرے آنادار میں پھر یوم اکثر مر رہا رواہل البخاری میرے آخا ارامدار نے فرمایا ابو حورا بیان نبی ربھی نبی سونا فرما ہے فرمایا میمو کسام اللہ میمو کسام اللہ میں رب سونے تا سر روزانہ تا سونے جہی ماسو می وہ ستر وار تا ہے جانے دفتر ہی کالے ہے مولا سونا خود فرما ام ترا ادا دکشلوال خلاف فرمایا جہا کوئی مجبور ہو کے پکارے مجبور ہو کے پکارے کی مطلب مفسرین فرما نے مولا نہیں اشارا فرمایا فرماجے جی مینو پکوارو تو پکوارو کہ مولا تیرے سوا کوئی نہیں تیرے سوا کوئی نہیں تو ہی بخشن ہار تالے کما لے مالک مولا جے تو نہ دیتا تے کہ کول مگا گا جے تو تیریا فریادا نہ قبول تے فرمائی کول مگا گا کون دے گا تیرے سوا مینو کوئی نہیں مجبور ہو کے اپنے آپ کو مجبور سابت کر مجھے پکارے میں سن لا جا کو میرو پکارے میں سن لا وا قربان جاوا زمانے گل کسی زمانے کی گل چور سی بڑا بٹا زمانے دا چور سی نکلے چوری کرنے بزرگ دے نے جدو دریائے دجلہ تجلا ہے دریائے دجلہ تجلا پہنچ کے ہے دو درخت نے کجیا دے دو درخت لگے ہوئے نے ایک کجی سکی ہے تروتا سکی خجی دے پھل کوئی نہیں رو تا کجی کے پل لگے آئے ایک پرند ہے تاج کجی پھل توڑ کے چونی چ پہ پھر سکی تجد جاپس آ پھل کولو نہیں آر آ کے پل لکی جد چور و چور وے چور یار ماجرا جی ویخ سی کی پیا کر دے جا چوری کرا وے جا چوری کرے آئی کی پیا آ درخت چڑھ کے ویخ سکے درخت کے اتنے ایک انا سپ بیٹھا تو مت سوچا جی اصے پہ دے وہ دشانا سپ بیٹھے وہ اکھا کوئی نہیں پر اپنی چونج نال منہ چانا دے لپ کھا رہا وے سکے درخت بہ کے کھا رہا چور آیا ہالانکہ سپ خود پرندے کھانے موٹے سپ پرندے آن رگڑ جان دے نے. انڈے کھا چوزے کھا جا جائے ہے کہ نہیں ہوئے خود سپ دی خوراک خود سپ دی خوراک تو مولا سپ نو خوراک پہ کدو چور نے اے مولا سونے دی قدرت کی قدرت دا دل تڑپ گیا دل نرم ہو جائے آدھا مولا سونے آ سپے تو خوراک جانور جانور مار سرد ایک اپنی مخلوق سپ کا اچھا خیال رکھنا مے یہ دا کا سکنا وے میم تو پھر بندہ بنا جائی مینو تفضل مخلوقات کو خزانے بند ہو سپ نوانا پیا مین نہیں کما سکنا بائے خیال آیا آواز آئے قبل تو یا تبدی دل پو دل فر پوے ایال آواز یہ قبل تو او میرے بندے قبول کر لیا تیری فریاد قبول کر لیے او دن گیا چوری چھٹی رب سونے دے بھی خدانے چمال کھل پیا رب سونے نے انہیں مال دے جاتا جی چوریاں سن سارا مال واپس ہے گھر گھر جا کے آخر مال مارے سی آ لا لو تھربانی جدو لوگ آخ تور سین تینوں کی بنیا وے اگوں آتا سی میرا راج راب میں بلیا فرنا سن میں سنبے را دیک سمجیا رب سمجھ دے فیری ڈٹ گئے نظر والے ہی الملائکہ میں ایک دی مدد فرشتیا کروائیے چوری چوری دے جا چا خے مولا بنی اسرائیل بند بنی اسرائیل بندہ توبہ کر دروڑ چڈ دوبا کر دروڑ چڈ دوبا کر دروڑ چڈ د شکایت کی ادھر سیدنا موسا کلیم ن ادرت سید رام موسا کلی ملا علی سلام آپ ہم کلام ہوئے عرض کر دے مولا کردے تروڑ اے توبہ کر تروڑ جھڑ دے توبہ کر تروڑ چڈ دال کر کی کروں مولا نے فرمایا جے ہوں توڑے یہ دس دے میں دوبارہ تیری توبہ قبول نہیں گا آخو آگ سبح اللہ حدیش پاک سناو وعن نبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل الطوبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن آپی نے فرما رہے عبد بن عمر عمر بن نبی سونے نے فرمایا بے شک الاکار بندے دی اس وقت تک تو قبول فرما وے جن تک آزار نہ تاریو کرو ساری انتظامیہ نے تھوڑی سہری کا بندوبست پورا کیا ہوا جو سچی دسیا جی جنہیں جنہوں نے مزہ آ رہا ہاتھ کھڑا کرو خلا راک سبحان اللہ سونے نبی نے فرمایا جب تک نہیں تاری تب تک یار مہربان کنا مربان صحابہ گلیاں پھر سن فرما ہوندے سن یا ما ماہ یا مار ہم راہمی مولا سونا تبر تو تو بخش قربان جاوا مولا نے فرمایا دیر تم موسا نو دس دے جے تو ہو بات تروڑی نہیں قبول کر گا اگلے دن سرکار نے اس بندے نو ملائے آخر بندے نے خبردار جی ہوں تے قبول نہیں ہونی او دے دل دا اینا ٹوٹ پیا تیرا نہ وہ تر تیرا نا وہ ہے نا اقبال آتا یہ دل کا شیشا ہے دا اے ٹوٹ جاوے نا نہ اِیمتی ہو جائے یہ باہر والا شیشہ نہ سمجھی میں ٹوٹے دے بےکار ہو جائے یہ جن تک ٹوٹے نہیں ہونے تک دی قیمت نہیں لگتی بندے دا دل دا شیشہ ٹوٹ گیا نکل گیا جنگل نس گل کا پتا لگا کہ ہوں تو بات روڑی مولا قبول نہیں فرماگا اس گل کا پتا لگا تے نکل گیا جنگل آدھا مولہ سونے این ادھر آدھا مولہ سونے آ ہاں. گناہ گنا اد گئے نے تیری رحمت گٹ گئی ہے ٹھیک ہے میں بڑا گناہ گناگار ہاں پر تیری رحمت تو ہی میرے گناہ گنا گئے نے پر زبان نال نہیں دل نال وہ زبان نہیں دیکھتا وہ دل دیکھتا ہے وہ دل کے عزائم دیکھتا ہے وہ دل کے گمانوں تصورات و خیالات کو دیکھتا ہے دل نہ لاندہ مولا میرے بنا تیری رحمتہ